السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ اسلامی مرکز رحمانیہ السلام علیکم و رحمت و وبرکاتہ الحمد للہ الحمد للہ و للہ ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حبيل مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما بارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حبيل مجيد رب شرح لي صدري ويصر لي أمري وحلل أقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور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 انتہائی قابل احترام بزرگوں لائک زندہ و دل نوجوان بھائیو قابل شفقت عزیزوں اور بیٹوں حیا و عفت کی چادروں میں پیکر اور ملبوس میری اسلامی روحانی ماں بہنوں اور بیٹیوں سورہ زلزال کی آخری دو آیات مبارکہ جو انسان ذرہ برابر کوئی بھی خیر اور نیکی کا کام کرے گا تو وہ اسے دیکھے گا اور جو شخص ذرہ برابر برائی کرے گا سو وہ بھی اسے دیکھے گا آج کے اس خطبہ جماعت المبارک میں اسی موضوع پر گفتگو ہوگی کس طرح دیکھے گا سے دکھایا جائے گا دکھانے کے مختلف انداز کیا ہوں گے ایک دفعہ میں نے قرآن مجید کی آیات تو یہ بات اور احادیث مبارکہ جب اس موضوع پر جمع کرنے کی کوشش کی تو اس بندہ فقیر کے سامنے ایک درجن سے زائد بارہ سے زائد وہ مختلف ریکارڈز آئے جن کے ذریعے سے اللہ رب العزت میری اور آپ کی زندگی کے ایک ایک عمل کو مرتب فرماتے ہیں کہیں فرشتوں سے لکھواتے ہیں کہیں زمین پہ نقش کرواتے ہیں کہیں ہمارے آزا اور پارسہ باڑی پہ پرنٹ کرواتے ہیں ان میں سے چند اہم اور بنیادی پانچ انداز جن کے ذریعے سے اللہ میری اور آپ کی زندگی کی ایک ایک شب ایک ایک صبح ایک ایک دوپہر ایک ایک شام ایک ایک لہذا اور ایک ایک لمحہ کو جس طریقے سے محفوظ کرواتے ہیں ان میں سے پانچ انداز آج کے اس مطمت الوارک میں عرض کروں گا اس دعا کے ساتھ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے آج کے اس خطبہ اجماع کے حوالے سے سب سے پہلا انداز جس ذریعے سے اللہ رب العزت میرے اور آپ کے اعمال کو محفوظ فرماتے ہیں وہ یہ زمین پورا کا پورا کرا عرضی میرے گھر کا صحن میرے گھر کا بیڈ روم میرا ڈرائنگ روم کراچی کی مارکیٹیں کراچی کے بازار کراچی کے پلازے یہاں کے آفسز یہاں کے دفاتر کالج کا ایک لانگ پلے گراؤنڈ یونیورسٹی کے کلاس رومز اور کورٹ کا چہریاں بازار سب کچھ اللہ رب العزت اس کا نظام رب کریم نے ایسا بنایا ہے کہ ہم جو قدم اٹھاتے ہیں وہ زمین کے سینے میں محفوظ ہو جاتا ہے ہم جو ایکشن لیتے ہیں زمین کے سینے پہ رقم ہو جاتا ہے ہم جو بول بولتے ہیں زمین کے اندر محفوظ ہو جاتا ہے ہماری آنکھوں کی جمبشے ہوں زبان کے بول ہوں قدموں کی چاپ ہو ہاتھوں کی حرکتیں ہوں یا جو کوئی بھی عمل ہو بارگیننگ ہو ڈیلنگ ہو لینا دینا ہو سیل پرچیز ہو تحریر ہو کوئی چیز ہو جو بھی انسان عمل کرتا ہے اس کے نیچے زمین کا جو بخا جو ٹکڑا ہوتا ہے زمین کا وہ ٹکڑا انسان کے ہر عمل کو اپنے سینے کے اندر مکمل طور پہ ریکارڈ کر لیتا ہے اس پر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے قرآن مجید کی آیاتی مبارکہ آدی سے طیبہ بول بول کے پکار پکار کے کہتی ہیں کہ زمین تمہارے اعمال کو محفوظ کر رہی ہے اور محفوظ کیوں نہ کرے میرا اور آپ کا اس زمین کے ساتھ کئی طرح کا رشتہ ہے سب سے پہلا اور بنیادی رشتہ یہ ہے من تراب رب تالا نے ہمارے بابا آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور ہمیں بھی انڈریکٹ بل واسطہ مٹی ہی سے پیدا کیا ہماری مادنیات ہمارے ذخائر ہمارے گیسز ہماری اجناس ہماری خوراک ہمارے مشروبات ہمارے پینے کے انتظام اللہ رب العزت نے وہ بھی زمین کے سینے میں رکھے ہماری رہائشیں ہماری بلڈنگیں ہمارے پلازے ہمارے مکانات ہمارے بنگلے یہ بھی اللہ رب العزت نے زمین کے سینے پہ رکھے ہمارے ذرائع معاش زمین کے اوپر رکھے حتیٰ کہ آخر تک زمین کچھ ایسی ہمارے ساتھ وفا کرتی ہے کہ جب ہم اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اور چند لمحوں میں ہماری لاش اور اس کے سارے کے سارے اعضا ڈیکمپوز ہوتے ہیں اور وہ مرحلہ شروع ہوتا ہے کہ وہی خوبصورت بدن ایک اکڑی ہوئی لاش پتھرائی ہوئی آنکھیں اکڑی ہوئی پنڈلیوں میں تبدیل ہو جاتا ہے ہماری اپنی بیٹیاں ہمارے اپنے چہیتے ہمارے اپنے لاڈلے ہمارے اپنے بیٹے جن کو ہم نے عمر بھر کندوں پہ اٹھایا وہ ہماری لاش سے ڈرنے لگتے ہیں تو اس وقت زمین زبان حال سے کہتی ہے جب تو زندہ تھا تو میرے سینے پہ رہتا تھا آج تیری لاش کو کوئی نہیں سنبھالتا تو میں تیرے لیے ماں کی گود بن جاتی ہوں پھر قبر کے ٹکڑے کے انداز میں وہ پورے ارضی کو کرتا ہے قبر کا وہ ٹکڑا اور وہ بکا جہاں ہماری لاش دفن ہوتی ہے تو یہ زمین اس کے ساتھ ہمارے اتنے سارے رشتے رب تالا اس کے اندر جب جہاں جتنا جیسا چاہتا ہے احساس پیدا کر دیتا ہے اور تو اور زمین کا مضبوط ترین حصہ جس کو ہم پتھر کہتے ہیں رب کا قرآن تو یہ کہتا ہے جب اللہ چاہتا ہے وہ پتھروں کے سینوں میں بھی احساس پیدا کر دیتا ہے اور رب کریم سورائے بکرا میں تو یہاں تک کہتے ہیں کہ پتھروں کے اندر سے پھوٹنے والے چشمیں وہ حقیقت میں چشمے نہیں ہوتے در حقیقت وہ زمین کے اندر خشیت کی کیفیت ہوتی ہے جس خشیت کی وجہ سے وہ اپنے رب کے حضور آنسو بہا رہی ہوتی ہے اب آئیے اس پر میں آیات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں رسماعت کیجیے گا اللہ مجھے اور آپ کو قرآن مجید اپنے دلوں کی دنیا میں اتارنے کی توفیق نصیب فرمائے اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوًا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ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 بنی اسرائیل سے ایڈ براہ راست اور بل واسطہ سب انسان سے پھر تمہارے دل پتھر بھی زیادہ سخت وَإنَّ مِنَ لَمَا يتفجر مِنْهُ اے مولا کریم ہمارے دل تو بڑے نرم و نازک ہیں یہ پتھر کی طرح کیوں ہو گئے کیا اس کی دلیل ہے رب کریم نے کہا انجارا <اللَّه> پتھروں کی تین قسمیں ہیں کچھ پتھر وہ ہوتے ہیں جن کے اندر سے چشمے پھوٹتے ہیں کچھ پتھر وہ ہوتے ہیں جس سے چشمے نہ پھوٹے تو پانی رشتہ ہے تیسری قسم کے پتھر وہ ہوتے ہیں چشمے نہ پھوٹے پانی نہ رشا و ان نا لے تم من خشیت اللہ وہ اللہ کی خشیت کی وجہ سے ٹوٹ کے گر پڑتے ہیں وَمَ اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا <تَعْمَلُون> یہ پتھر ہیں جو ایسے جی رہے ہیں اور اے کراچی کے واسی اور اور میرے بندو جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے اللہ اس سے بے خبر نہیں خشیت خصوصاً ڈر کی اس قسم کو کہتے ہیں خشیت کے لیے عربی زبان میں کوئی دس گیارہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں خشیت خوف رحب وجل مختلف الفاظ تقوا ہم سب کا معنی ڈر کرتے ہیں لیکن حقیقت میں ان میں ایک باریک فرق پایا جاتا ہے خوف کسی بھی قسم کے ڈر کو خوف کہتے ہیں لیکن خوف جو ہے وہ شیر کا ہو سکتے ہے درندے کا ہو سکتے ہے ظالم کا ہو سکتے ہے ڈاکو کا ہو سکتے ہے وہ آپ کسی بھی وجہ سے ڈر سکتے ہیں لیکن خشیت خوف کی وہ قسم ہے جو آپ کے دل میں کسی کی عظمت کی وجہ سے کسی کی محبت کی وجہ سے کسی کے جلال کی وجہ سے کسی کے مقام کی وجہ سے کسی کی شان کی وجہ سے کسی کی جبروت کی وجہ سے جب آپ کے سینے میں ڈر پیدا ہوتا ہے تو ڈر کی اس قسم کو خشیت کہتے ہیں اور سورہ بقرہ میں رب کریب نے کہا کہ پہاڑوں کے یہ تینوں انداز کہیں چشمے پھوٹتے ہیں کہیں پانی رچتا ہے کہیں ٹوٹ کے کیٹو کی بلندوں کی چوٹیوں سے نیچے گر پڑتے ہیں من خشیت اللہ یہ سب اللہ کی خشیت کی وجہ سے ہوتا ہے اس من کو من سببیہ کہتے ہیں یہ ریزننگ کے لیے آتے ہیں کہ کس وجہ سے چشمے پھوٹتے ہیں کس وجہ سے پانی رچتا ہے اور کس وجہ سے ٹوٹ کے گرتے ہیں من خشیت اللہ اللہ کی خشیت کی وجہ سے تو اس آیا مبارکہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پہاڑوں کے اندر بھی اللہ کی خشیت پائی جاتی ہے ان کے اندر بھی کوئی احساس کوئی جذبہ پایا جاتا ہے اللہ کے پیارے نبی علی سلام ارشاد فرماتے ہیں جبل عہد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہا را جب یہ بنا اور یہ مدینے کا وہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس پہاڑ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں انی لا اعرف الجبل الذي كان يسلم قبل ان ابعث انی لا اعرفه الان مکہ کا وہ پتھر جو مجھے سلام کیا کرتا تھا نبوت ملنے سے پہلے میں آج بھی اس پتھر کو پہچانتا ہوں۔ یہ زمین बोलेगी इसके اس کے اندر ایک احساس ہوگا یہ شہادت پیش کرے گی یہ گواہیاں دے گی مسجد کے درو دیوار بول کے کہیں اللہ تیرے کچھ اس جامع مسجد کے اندر جمعہ پڑنے کے لیے بازار کو تچ کر کے کاروبار کو قربان کر کے تیری عبادت کے لیے وقت نکال کے قدموں کی آہٹوں اور چاپوں سے آہستہ آہستہ محبت و چاہت کے ساتھ سننے کے لیے آئے تھے اور تیرا کوئی فقیر بندہ پنجاب سے کوئی تیرا قرآن سنانے کے لیے آیا تھا میرا ایمان ہے کہ مسجد کے فرش اور ممبرو محراب بھی اللہ کی عدالت میں ہمارے اس نیکی اور کارے خیر کے بارے میں بول کے گواہی دیکھے اس سبھی واضح آیت سورہ زلزال کی ہے جس کی آخری آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس میں تو اس سبھی واضح قرآن مجید نے اس مسئلے کو کھول کے بیان کر دیا ذرا سورہ زلزال اور اس کے معنی کو دوبارہ سماپت کیجئے تو آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا کہ زمین کیسے بولے گی رخرج رو اسکول سانو مل میں ادی سو افغان ربك او خال یو می تو او حالہ یوں يصدر الناس اسٹ ضروت خو مال ضرور چم شروع رو اگر میں اپنی زبان میں اس کی وضاحت کروں تو میں کہوں گا کہ سورہ زلزال میں رب کریم نے کہا ایک راچی کی سرزمین پہ اور صدر کے بازار میں اپنے کاروبار کو چمکانے والوں اور مختلف قسم کے بزنس کے ساتھ وابستہ لوگوں رہائشیں پلازے اور بلند بانگ عمارتیں کھڑی کرنے والوں کبھی اس وقت کو بھی یاد کر لیا کرو جب تمہاری اس زمین پہ زلزلہ برپا کیا جائے گا یہ <لَهَا> اپنے اندر کے بوجھ نکال باہر پھینکے گی وَقَالَ الْإنسانُ مَا <لَهَا> انسان کہے گا اس سے کیا ہو گیا يَوْمَ اِذٍ تُحَدِّثُ <أَخْبَارَهَا> اس دن اپنی ساری خبریں بیان کرے گی اس کی وضاحت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سے پوچھا اخبار کیا تم جانتے ہو زمین کی خبریں کیا ہیں صحابہ نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں تب آپ نے فرمایا, فرمایا, فرمایا زمین کی خبریں یہ ہیں کہ اس کے سینے پہ جو بھی خیر یا شر جو بھی اچھائی یا برائی جو بھی نیکی یا کوئی بھی قسم کا گناہ اور جرم سرزد ہوا ہے اور انسان نے اس کا ارتکاب کیا ہے یہ ان اعمال کے بارے میں گواہیاں دے گی یہ اس کی خبریں ہیں بان ربک اوحالھا کیونکہ تیرے رب نے سے یہ حکم کیا ہوگا یومئذ یسر النا اشتاۃ انسانوں کی ٹولیاں ہو جائیں گی فمن عمل بمقال ذرات خیر یرا جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھے گا و من عمل بمقال ذرات شر جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھے گا یہ پہلا انداز ہوگا کہ زمین زمین کے کتھے زمین کے ٹکڑے چاہے وہ بازار کے ہیں مسجد کے ہیں مندر کے ہیں گرجا گھر کے ہیں چاہے وہ عبادت گاہیں ہیں چاہے وہ سینمے کے اڈے فہاشی کے مراکز اور انصاف کی قتل گاہیں ہیں چاہے وہ وکیل کا چیمبر ہے چاہے وہ جج کا کمرہ عدالت ہے وہ بول کے بتائے گا اے اللہ میرے سینے کے اوپر یہ انسان ایسے اور ایسے کرتا رہا ہے میرا ایمان کہتا ہے مکہ کی زمین بولے گی اللہ میں گواہی دیتی ہوں بلال کو میرے سنگریزوں پہ گسیٹا گیا تھا مکہ کے چوک چراہے بولیں گے اللہ تیرا ایک پیغمبر تیرے دین کی خاطر میری گلیوں میں لہو لوہان ہوتا رہا تھا کی وادی بولے گی اے اللہ تیرے بندہ دین کا عالم تیرے دین کی باتیں بتاتا رہا تھا حتیہ کہ لاہور کے درو دیوار اور بازار بولیں گے اللہ تیرا ایک بندہ تیرے دین کی باتیں کرتے ہوئے اس کے جسم سے بارود لگا پھٹ گیا ٹکڑے ٹکڑے اور تیرے دین کی خاطر شہید ہوا تھا یو میںخبارہ رب کا اوہال دوسری چیز جو بولے گی اور جو گواہی دے گی رب کی عدالت میں وہ ہمارے آزا ہوں گے ہمارے آزا یہ جس میں انسانی رب تالا کی تخلیق کا شاہکار شہکار ہے یہ اللہ رب العزت نے انسان کو احسن تقویم بنایا خوبصورت بنایا کرمنا بنی آدم اس کو عزت اور تقریب سے نوازا اسجدول آدم اسے مسجود ملائق بنایا اللہ رب العزت نے کائنات کی ہر چیز کو ہر چیز کو کم کہہ کے پیدا کیا مجھے اور آپ کو رب تعالیٰ نے خلق تبی یدیہ اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا اور ایسا نظام بنایا کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں جو بھی کام کرتے ہیں وہ ہمارے اپنے ہی جسم کے اوپر پرنٹ ہو جاتا ہے ہمارے اپنے ہی جسم کے اندر سیو ہو جاتا ہے ہماری اپنی ہی باڈی کے اندر محفوظ ہو جاتا ہے ہمارے اپنے ہی آزا کے اندر ریکارڈ ہو جاتا ہے اور لکھا جاتا ہے جیسے اللہ چاہتا ہے جس انداز میں چاہتا ہے جس طریقے سے چاہتا ہے جس حالت میں چاہتا ہے جس کیفیت میں چاہتا ہے یہ اللہ بہتر جانتے ہیں کہ کیسے محفوظ ہوتا ہے لیکن ہمارا یہ ایمان ہے کہ وہ محفوظ بھی ہوتا ہے محفوظ رہتا بھی ہے اور قیامت کے دن رب کریم ایک ایسا موقع آئے گا کہ ہمارے آزاد سے کہیں گے بول کے بتاؤ نا یہ کیا کرتا تھا ہماری آنکھیں آئیں نوجوان بیٹے کی آنکھیں ظلم کرنے والے کی آنکھیں فحاشی کے مناظر دیکھنے والے کی آنکھیں فیس بک کے پیجز پہ بیٹھ کے رات کے ایک ایک دو دو بجے تک غلط مناظر کا مشاہدہ کرنے والے ظالم کی آنکھیں واٹس ایپ پہ چیٹنگ کرتے ہوئے ساری رات گزارنے والے کی آنکھیں اخبارات کے صفوں کو پھاڑ پھاڑ کے پڑھنے والے کی آنکھیں اور قرآن سے غافل رہنے والے کی آنکھیں رب کریم نے کہا تم بول کے بتاؤ نا کہ تم سے کیا دیکھتا تھا یہ کیا دیکھتا تھا آنکھیں بولی، اے اللہ تو تو نے آپ بنایا تھا یہ میت کو دیکھے لاشوں کو دیکھے ماں کے چہرے کو دیکھے باپ کی محبتوں کو دیکھے زمین کی بچے ہوئے فرش کو دیکھے آسمان کی تانی ہوئی تری چھت کو دیکھے سورج کو دیکھے چاند کو دیکھے بھی تھا دیکھتے کیوں نہیں ہو زمین کیسے بچھائی گئی دیکھتے کیوں نہیں ہو آسماں کی چھت کیسے کھڑی کی گئی دیکھتے کیوں نہیں ہو پہاڑوں کو کیسے گاڑا گیا دیکھتے کیوں نہیں ہو اونٹ کو کیسے پیدا کیا گیا مجھے اس نو مسلم کا واقعہ یاد آتا ہے جو گزشتہ پیدا کرنے والا بھی ہے لوگوں نے پوچھا تیرے اندر یہ تبدیلی یہ انقلاب کیسے آ اس نے جواب دیا لمبی کہانی بیان کی خلاصہ یہ ہے اس نے کہا دنیا کے سارے مذہب مجھے اپنے اپنے اسکالر کے پاس بھیجتے تھے جب میں مسلمانوں کے پاس کوئی بھی سوال لے کے جاتا تھا یہ میرے سامنے اپنے رب کا قرآن کھول کے رکھ دیتے تھے میں بڑا متاثر ہوا ان کی مذہبی کتاب میں گویا کہ ہر چیز کا جواب موجود ہے ان کے پیغمبر کی حدیثوں میں قرآن و سنت میں کیسی روشنی موجود ہے کہ اس روشنی سے مجھے مستنیر کرنا چاہتے ہیں بلاخر آہستہ آہستہ میرے اندر چینج آئی ایک دن میں کمرے میں بیٹھ گیا میں روتا بھی رہا میں دعا بھی کرتا رہا وہ آسٹریلین آسٹریلینسلم کہتا ہے کہ میں نے چونکہ ملحد بے تھا رب کی ذات کا منکر تھا میں نے رب سے باتیں کرنا شروع کر دیں میں نے کہا اللہ یہ آپ کے پاس آخری موقع ہے اگر آپ اپنی ذات کو منوانا چاہتے ہیں تو مجھے اپنی کوئی نشانی تو دکھائیں نا کہ آپ موجود ہیں مجھے کوئی نشانی دکھائے کہتے میں دعا کر کے اور ساری رات مناجات کر کے بیٹھ گیا انتظار میں رہا کوئی روشنی آئے گی کوئی لائٹ آئے گی کوئی آواز آئے گی کوئی ہاتھ غیبی سے کوئی پکار آئے گی اور مجھے کہا جائے گا میرے بندے میں ہوں نشانی آئے گی کوئی ایسا کچھ نہ ہوا نہ روشنی نہ آواز نہ کوئی اس طرح کی پکار نہ کوئی نشانی نہ علامت میں حیران تھا میں نے پھر کہا اگلی رات اگلی رات پھر کہا اے اللہ اگر تو ہے اگر تو اپنے آپ کو منوانا چاہتا ہے تو مجھے کوئی نشانی دکھا دینا میں بڑا مایوس ہو کے ایک مسلمان نے مجھے قرآن مجید تحفہ دیا تھا میں نے اس کو یوں اپنے سامنے کھول لیا جب میں نے اس کو کھولا تو میرے سامنے یہ آیت آئی نفی خلقی وقت لیا چلی البا الذين يذكرون الله قياما وكعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض رام خت صبح فوقین اے میرے بندے کیا زمین میری نشانی ہونے کے لیے کافی نہیں ہے کیا اسنان کافی نہیں ہے کیا میری نشانیاں نہیں ہیں یہی میری نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل مند ہیں اور غور و فکر کیا کرتے ہیں میرے محترم بھائیوں میرے بزرگوں میرے عزیزوں میری, میری بہنوں میری بیٹیوں ہمیں کیا ہو گیا اکیس فیصدی کے دور میں رہتے ہوئے سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے ہم بھول ہی جاتے ہیں کہ میں خود اللہ کی نشانی ہوں میری آنکھیں یہ کسی کی دی ہوئی ہیں میرے ہاتھ نشانی ہیں یہ امانت ہیں میرے پاؤں نشانی ہیں رب کی تخلیق کے میرا وجود نشانی ہے رب کی تخلیق کا میری آنکھیں اور ان کے پیچھے چھپے ہوئے تیرہ ملین ایک کروڑ تیس لاکھ لائٹ ریسپٹرز میں نے نہیں لگائے تھے انجینئر نے نہیں لگائے تھے میری ماں نے نہیں لگائے تھے میرے باپ نے نہیں لگائے تھے کسی نے ڈیزائننگ نہیں کی تھی اس سے بڑی کیا نشانی ہوگی کہ میری ہر دو آنکھوں کے پیچھے اس رب کریب نے ماں کے رحم میں تین اندھیروں میں پانی کے پیٹ میں پانی کے نئے کے اوپر ماں کے پیٹ میں رحم مادر میں رہش ملا پہ مستوی ہو کر جس رب کریب نے ہر انسان کو دیکھنے کے لیے دو آنکھوں کے پیچھے ایک کروڑ تیس لاکھ تیرہ ملین لائٹ سیپٹر دیے یہ اس کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے ہم نے ان سے دیکھا کیپچر کیا تصویر کو لیا ابھی آنکھوں نے پڑھا نہیں کتنے ہی ایسے نوجوان ہیں ان کے دیدے خوبصورت ہیں آنکھیں موٹی ہیں کھولتے بھی ہیں بند بھی کرتے ہیں یوں لگتا ہے دیکھ رہے ہوں گے لیکن دیکھ نہیں پاتے کیونکہ آنکھیں کیپچر کرنے کا کام کرتی ہیں ریسیونگ کا کام کرتی ہیں تصویر کو لیتی ہیں حاصل کرتی ہیں اس کو آئی کرنا اس کو پڑھنا اس کی ریڈنگ کرنا پہچان کرنا یہ کیا چیز ہے اس کے پیچھے ایک اور چودہ لاکھ بریک بریک تارے لگائی ہوئی ہے اَلَمْ نجعل رب کریم نے قرآن مجید میں بار بار کہا یہ آنکھیں یہ کان یہ ہاتھ تمہارے پاؤں تمہارا وجود میری نشانیوں میں سے شانی ہے اگر تم نے اس وجود کو ایسے استعمال کیا تمہیں پرواہ نہیں کسی کی امانت ہے تو یاد رکھنا تمہارا یہ وجود تمہارے خلاف قیامت کے دن گواہیاں دے گا دو آیات مبارکہ بالخصوص قبل کے سامنے پیش کرتا ہوں ویسے تو سورہ نور میں بھی اس کا بیان ہے سورہ یاسین میں بھی اس کا بیان ہے فصلت میں بھی اس کا بیان ہے کہ انسان کے عذاب بولیں گے اور گواہی دیں گے ان میں سے ایک دو مقامات ذرا کیجئے سورا یاسیم میں رب تالا نے کہا علی ملا وتکلمنا ایدیہم تشہدو اور جل بیما کانو بیما کانو یکسی ان کے موہوں پہ مہر لگائیں گے تو کل مونا ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے وہ تشہد اور ان کی ٹانگیں شہادتیں پیش کریں ایک اور مقام پہ تو میں چوبیس میں بارے میں اللہ رب العصد نے اس سے بھی واضح اور اس سے بھی ٹو تفصیل کے ساتھ ہمارے آزاد کی شہادت اور ان کے ریکارڈ کا تذکرہ کیا جاؤ ہے مَا سنو شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ دو ہوں جلو دو ہوں بیما کھانو جب وہ مجرم جہنم کے قریب پہنچے علیہم ان کے کان شہادت دینے لگے ان کی آنکھیں گواہیاں دینے لگی وہ جلود اور ان کی کھالیں ان کے جسم کی چمڑیاں ان کے جسم کی سقیم بولنے لگی بیما کانو یا ہر وہ چیز جو وہ ان سے کیا کرتے تھے وقالوا لجلودهم لما شاہد تم علی نا رب تعالیٰ نے مزید کہا اور انسان نے اپنے آزاد اور اپنے کھالوں سے کہا لما شاہد تم تم کیوں بول رہے ہو اور اللہ کے پیغمبر نے وضاحت کی بتاؤ جب اس کا وجود بولے گا تو مجرم انسان کہے گا انکم تمہیں بچانے کے لیے اور تمہاری عیاشیوں کے لیے تمہیں دنیا میں اور آخرت میں جھوٹ پکتا رہا سب کچھ کرتا رہا تم میرے خلاف کیوں بولتے ہو رب کے قرآن نے کہا قَالُوا أَن تَقَنَ اللَّهُ الَّذِي أَن تَقَكُلِّ شَيِّ آزا نے کہا اس لیے کہ جس اللہ نے ہر چیز کو قوتیں گویائی دی تھی آج اس نے ہمیں بھی بولنے کا حکم دے دیا کہا ہاتھوں نے کہا پاؤں نے کہا سکین نے کہا کانوں نے کہا وجود نے کہا میرے ہی جسم کے آزاد اور باڑی باڑی نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی تھی کہ رب نے تمہیں پیدا کیا تھا اسی کی طرف تم نے لوٹ کر جانا تھا بابا تم تم تسرونا سماؤ کم تمہارا جرم یہ ہے تمہیں یہ فکر ہی نہیں تھی تمہارے کان بولیں گے تمہارا جرم یہ ہے تمہیں فکر نہیں تھی تمہاری آنکھیں بولے گی تمہارا جرم یہ ہے تمہیں فکر نہیں تھی تمہاری تم تھے کہ شاید اللہ کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہم کیا کر رہے ہیں اس تمہارے خیال نے تمہیں تباہ کر دیا اور آج تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گئے میرے بیٹوں اور میری بیٹیوں بالخصوص میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں آپ کو کیا ہو جاتا ہے فیس بک پہ بیٹھ کے آپ کا ایمان کہاں چلا جاتا ہے سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے آپ کس وادی میں گھومتے ہیں کیسے غفلت کی راتیں گزارتے ہیں آپ اپنے موبائل کو کوڈ لگا کے یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کوئی اس کو ڈیکوڈ نہیں کرے گا میرے راز نہیں کھلیں گے میری سچنگ میری براؤزنگ میرے سارے کے سارے پیجز میری ہسٹری جو کچھ کر رہا ہوں کہ کسی کو دکھائی نہیں دے گا میں نے اس کو انکرپٹ کر لیا ہے اس کو کوڈ لگا دیا ہے اسکرین کو لاک کر دیا ہے فلاں کر دیا ہے فلاں کر دیا ہے پیٹرن چینج کر لیا ہے کر لو جو کچھ کرنا ہے لیکن ایک بات کو سوچ کے تمہارے ہاتھ سب کچھ بتائیں گے تمہاری آنکھیں بولیں گی تمہارے پاؤں گواہیاں دیں گے تمہاری آنکھیں شہادتیں پیش کریں گی ضرورت تو اس بات کی ہے سچی بات ہے کہ ہر ہر عزت کے اوپر علیحدہ علیحدہ لیکچر ہو آنکھ کے بارے میں رب کریم نے وہ کچھ کہا کہ اس کے اوپر ایک پوری ورک شاپ کی ضرورت ہے ہاتھوں کے بارے میں قرآن و سنت نے جو کچھ کہا اس کے اوپر باقاعدہ کی کیا کیا باقاعدہ الگ سے سمجھنے کی ضرورت ہے اور خصوصاً میں اپنے بھائیوں بہنوں بیٹوں بیٹیوں کو کہنا چاہتا ہوں اگر اللہ آپ کو موقع دے تو آپ کبھی سنیں اللہ کی توفیق سے میں نے اس پہ کافی کچھ ایک چینل یوٹیوب کے اوپر ریکارڈ کروایا ہے اللہ آپ کو توفیق دے اور مجھے بھی توفیق دے کہ اس ایمان کو ہم اپنے دلوں کی دنیا میں بسا لیں یہی ایک حل ہے اس دور کا اگر آپ برائی سے فحاشی سے مختلف چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں تو یہی اس کا حل ہے کہ ہمارے اندر یہ ایمان مضبوط ہو جائے تو دوسری چیز جس طریقے سے اللہ تعالیٰ ریکارڈ کو محفوظ کرتا ہے وہ ہمارے آزاد ہوتے ہیں اور یہ محفوظ کرتے بھی ہیں اور قیامت کے دن بولیں گے آج کے حکمر جمعہ کے حوالے سے تیسری چیز جس ذریعے سے اللہ رب العزت ہمارے اعمال کو محفوظ کرتے ہیں وہ ہماری وہ رپورٹس ہیں وہ ڈائریز ہیں جن کو لکھنے کی ذمہ داری اللہ نے کرامن کا کو دی ہوئی ہے اور قرآن و سنت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ صرف ایک ڈائری نہیں ہے لکھوانے کے لیے بھی رب کریم نے مختلف انتظامات کیے کچھ اعمال ایسے ہیں ان کے لیے اسپیشل ڈائری ہوتی ہے جیسا کہ محدسین نے اس حدیث کی وضاحت میں لکھا کہ خطیب جب مسجد میں آ جاتا ہے ممبر پہ بیٹھ جاتا ہے اور خطبہ شروع کر دیتا ہے تو اس وقت وہ اسپیشل فرشتے جو جمعہ کا ثواب لکھنے والے ہوتے ہیں وہ بھی جمعہ سننے لگتے ہیں اور اپنی رپورٹ کو بند کر دیتے ہیں اب کی کاتبین تو لکھتے رہتے ہیں اس وقت بھی اب بھی لکھ رہے ہیں لیکن وہ خصوصی فرشتے جو جمعہ والے دن کا ثواب لکھنے کے لیے آتے ہیں وہ اپنی رپورٹ بند کر دیتے ہیں اسی طرح سے بعض احادیث سے بتا چلتا ہے روزانہ کی ڈائری علیحدہ لکھی جاتی ہے ہفتہ کی رپورٹ علیحدہ اللہ کے ہاں پیش ہوتی ہے سال کی رپورٹ علیحدہ اللہ کے ہاں پیش ہوتی ہے پوری زندگی کی رپورٹ علیحدہ اللہ کے ہاں محفوظ ہے اور پوری کائنات کی رپورٹ لوہے محفوظ میں علیحدہ اللہ کے پاس محفوظ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاد فرماتے ہیں کہ ہر سوموار اور جمعرات کو رب کے ہاں اعمال پیش کیے جاتے ہیں یہ ہفتہ وار ڈائری ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے صبح اور اثر کے وقت کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی صبح کے لکھنے کی ہے کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی رات کی رپورٹ لکھنے کی ہے ان دونوں قسم کے فرشتوں کی ڈیوٹی صبح اور اصد کی نماز کے قریب قریب تبدیل ہوتی ہے رب کریم ان سے پوچھتا ہے میرے بندے کیا کر رہے تھے وہ جا کے جواب دیتے ہیں اللہ ہم آئے تھے تو نماز پڑھ رہے تھے ہم گئے تھے تو نماز پڑھ رہے تھے اس حدیث سے پتا چلتا ہے کہ صبح و شام کی بھی علیحدہ علیحدہ رپورٹ لکھی جائے اور رمضان میں جو رب کریم للاۃ القدر میں اس سال کا پیشگی ایک پلان اور منصوبہ فرشتوں کے ہاتھ میں تھماتے ہیں جس وجہ سے اس کو لیلات القدر کہا جاتا ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پورے سال کی ایک علیحدہ تقسیم کار اللہ رب العزت فرشتوں کو تفویض کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ رپورٹ جس میں ہماری پوری زندگی کی رپورٹ لکھی جا رہی ہے امام حسن بصری رحمہ اللہ تعالی تصویر ابن کثیر میں ایک آیت کی تصویر کی روشنی میں کہتے ہیں کہ وہ پورے کا پورا نام اعمال جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی گردن کے اندر لٹکا دیا جاتا ہے یہ ہے تمہاری زندگی یہ تمہاری صبح یہ تمہاری شام ہے یہ تمہاری دوپہریں یہ تمہاری راتیں یہ تمہارا بچپن لڑکپن جمانی یہ تمہاری پرائیویسی یہ تمہاری اوپن محفلیں یہ دیکھو اور قیامت کے دن جب اٹھتا ہے تو اس ڈائری کو وہ جیسی بھی ہے اللہ جانتے ہیں ڈیٹا کیسا ہے اللہ جانتے ہیں سیف کیسے ہوتا ہے رب جانتے ہیں لیکن ہمارا ایمان ہے کہ وہ نام اعمال ہے اور کھول کے انسان کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے متعدد مقامات پہ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ ہے سورہ کہف کی ایک آیت اس حوالے سے سماعت کی وب صغيرة ولا كبيرة إلا کبیر امین نام امال کو رکھ دیا گیا اتر المجرمی نم و شخی تم دیکھو گے مجرم لوگ جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہوگا اس کے بارے میں ڈرے ڈرے سہمے سہمے ہوں گے وہ کہہ رہے ہوں گے یا <أحصاها> کوئی چھوٹی کوئی بڑی چیز اس نے چھوڑی ہی نہیں سب کچھ گن گن کے شمار کر کے لکھا ہوا ہے عربی زبان میں ایک ہوتا ہے کسی چیز کو گننا اسے کہتے ہیں عد یعود عدن گننا ایک ہوتا ہے گن کے ٹوٹل لگا کے حساب کتاب کر کے مائنس پلس کر کے سٹیٹسٹیکلی پوری تفصیل کے ساتھ ایک ایک چیز کی وضاحت کرنا اس کو احساس کہتے ہیں میں یہ کہہ دوں کہ اس عظیم الشان مسجد میں میں اتنے افراد جمعہ ادا کر رہے ہیں یہ گنہ ہے, یہ کاؤنٹنگ ہے. لیکن میں یہ ہے ہے کاؤنٹنگ لیکن کہوں کہ فلاں میرا عزیز اتنے بچ کے اتنے منٹ پہ مسجد میں فلاں دروازے سے انٹر ہوا تھا اتنی دیر کے لیے بیٹھا رہا تھا اتنے بچ کے اتنے منٹ پہ یہاں سے چلا گیا تھا یہاں بیٹھ کے اس نے اتنے کیا، اتنی برائیاں کی تھیں اس کو کہتے ہیں، احسا، احسا. اسی لیے قرآن نے, ایک دونوں نے اکٹھے بھی بیان کیے وَإن تعدو نعمت تو قرآن مجید یہ کہتا ہے احسا. ساری تفصیلات اور ڈیٹیلز کے ساتھ انہوں نے لکھا ہوا ہوگا سب حساب کیا ہوا ہوگا بابا جدو ما عملوا وہی پائیں گے جو وہ عمل کرتے رہے ولا یظلم ربک احدہ تیرا رب کسی پہ ظلم نہیں کرتا ہے اج کے اس اختت جمعۃ المبارک کے حوالے سے یہ تین باتیں ہی کافی ہیں اللہ مجھے اور اپ کو یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین الحمد لله نحمده ونستعينه ونصفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ و سلمبدا چنبل اما بعد یہ چند ایک اعلانات ہیں اور ان میں سر فہرست سب سے پہلا اعلان یہ ہے جو کہ انتظامیہ کی اجازت سے اور یہاں کے حضرت قاری صاحب کی تصدیق کے ساتھ کیا جا رہا ہے ضلع مظفر گڑھ میں ایک جماعتی ادارہ ہے وہاں درس نظامی کے اندر تین سو سینتیس مسافر طلبہ و طالبات پڑھتے بائیس اساتذہ ہیں اور ماہانہ خرچ تین لاکھ روپے ہے اور آج کل اس کی تعمیر بھی جاری ہے اور ادارہ اس وقت مقروض بھی ہے اور ادارہ کے مختلف پچھلے دنوں یہ پندرہ بیس کمروں کا لینٹر ڈال رہے تھے اس دوران اوپر جو بجلی کی تار گزرتی ہے اس سے کرنٹ لگنے کی وجہ سے ان کے پاؤں بھی کٹ چکے ہیں اور شدید زخمی بھی ہیں تو اس وجہ سے اس ادارے کو بہت زیادہ آپ کے تعاون کی ضرورت ہے یہ مجھے یہاں آ کر معلوم ہوا ایک بھائی نے بتایا الحمد للہ حضرت محد اللہ فضلت الشیخ مولانا عبداللہ ناصرحمانی حفظر یقیناً آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کو اللہ رب العزت نے ایک اجل اور خاضی عالم جلیل سے استفادہ کا موقع دے رکھا ہے اللہ ان کی عمر علم صحت ہر چیز میں برکتیں پیدا فرمائے کہ انہوں نے آپ احباب کی بہت زبردست تربیت کی ہوئی ہے الحمد الحمدللہ آپ ہر جمعے میں کسی نہ کسی ادارے کا تعاون کرتے ہیں تو یہ اس ادارے کا جس کا میں نے نام پیش کیا ہے اور آپ کی انتظامیہ یعنی نے اس کی تصدیق کی ہے ضلع مظفر گڑھ میں ہے جامعہ تدریس القرآن اس کے لیے اعلان ہو اور میں خصوصی طور پر اس لیے بھی آپ کو تکیب کر کے کہنا چاہتا ہوں کیونکہ میں خود ایک ادارے کی ذمہ داری کے حوالے سے جانتا ہوں کہ اداروں کے کیا مسائل ہوتے ہیں حضرت شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حفظ اللہ ہمارے پاس راجوال میں جو ہمارا ادارہ ہے وہاں کئی دفعہ تشریف لائے ہیں اور والد محترم اللہ یوسف رحمہ اللہ کی وفات کے بعد اس ادارے کی ذمہ داری میرے پاس ہے اور میں جانتا ہوں کہ اس وقت دینی مدارس کو کیا مشکلات درپیش ہو اس لیے آپ کی جیسے ایک خوبصورت روایت ہے اس روایت کو برقرار رکھتے ہوئے اگرچہ آپ آپ آج کمی محسوس کر رہے ہوں گے حضرت شہ صاحب نہیں ہیں لیکن یہ جو بھائی تعاون کے لیے آیا نا اس کو یہ کمی محسوس نہیں ہونی چاہیے اور آپ نے دل کھول کے اس ادارے کے ساتھ تعاون کرنے اللہ تعالیٰ آپ کو بہت برکتوں کے ساتھ نوازے بھائی محمد اشرف صاحب ان کو گزشتہ دنوں اٹیک ہوئے ان کے لیے صحت کی دعا اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے تمام بیماروں کے لیے دعا کی درخواست کے حوالے سے بعض احباب نے آپ سے کہا ہے دعا کرنی چاہیے اللہ ان سب بیماروں کو صحت و آفیت نصیب فرمائے اور ایک مسئلہ یہ پوچھا گیا ہے کہ تعزیت کے موقع پر بعض لوگ وہاں پر بیٹھ کر قرآن مجید کے پارے رکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں اور بعض لوگ جو اپنے آپ کو الحدیذ کہتے ہیں وہ لوگ بھی یہ کام کرتے ہیں یاد رکھیے ہمیں ہر معاملے میں قرآن و سنت سے رہنمائی لینی چاہیے اور قرآن و سنت کی رہنمائی ہمیں یہ کہتی ہے کہ سب سے پہلے جب آپ تعزیت کے لیے جائیں تو آپ وہ دعا پڑھیں انفرادی طور پر جو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام پڑھا کرتے تھے انہ و کلو شی دج علی مسلم اللہ ہی کا ہوتا ہے اس نے سب کچھ دیا ہے اسی نے اپنی عمارت واپس لی صرف یہی نہیں گیا ہر چیز کا وقت ہوتا ہے اور ہر چیز وہ وقت پہ ختم کر دے گا۔ لہذا اے میرے عزیز فل تصبر والتهتسب تمہیں صبر کرنا چاہیے اور ثواب کی نیت سے اس پر صبر کا مجسمہ بن جانا چاہیے۔ یہ کتنی خوبصورت بات ہے جو اللہ کے پیارے نبی اسلام پڑھتے تھے۔ قران میں یہ ایک دعا بھی بتائی واذا اصابته مصیبہ قالوا انا لله وانا الیہ راجعون اولئک علیہم کہ جب اہل ایمان کو پریشانی آئی تو انہ ہم سارے تیرے ہیں ہی ہم سارے تیرے پاس واپس آ رہے ہیں یہ دعا پڑھتے تو وہاں پر اجتماعی دعا یہ بھی نبی علیہ صلی اللہ سے ثابت نہیں اور لوگوں میں پارے تقسیم کر دینا اور اجتماعی انداز میں تلاوت کا انداز بنا لینا اور پھر اس کو اس سال ثواب کی نیت سے اس کی بیٹی اور ترسیل کرنا یہ بھی ہمارے برے صغیر کے رواج اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلاط اسلام سے یہ باتیں ثابت نہیں ہیں وہاں تعزیت کے لیے بیٹھا جاتا ہے ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کے لیے بیٹھا جاتا ہے وہاں پر اس طرح کے معاملات نبی علیہ الصلاط اسلام کی سنت مبارکہ سے ثابت نہیں لہٰذا ہمیں ان سے احتیاط کرنا چاہیے اوائڈ کرنا چاہیے اور گریز کرنا چاہیے ویسے آپ کے پاس تو حضرت شیخ موجود ہیں وہ ہی انشاءاللہ شاء آپ کی مفصل مزید رہنمائی کریں گے آخری ایک دو منٹ کے اندر میں یہ بات عرض کرتا چلوں کہ میرے محترم بھائی اور بزرگوں یہ جو ایک درجن سے زائد ہمارے اعمال دکھانے کا انداز ہے میری اور آپ کی یقیناً خواہش ہے کوئی ایسا طریقہ ہو کہ اللہ ہمارے برے اعمال پہ پردے ڈال دے اور اس کے لیے دو باتیں ہیں پہلی بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کی کمزوریوں پہ پردے ڈالیں اللہ آپ کی کمزوریوں پہ پردے ڈالے گا انشاءاللہ اللہ دوسرا ہے واپس آ جائیں واپس آ جائیں اللہ کی طرف آنسو کے ساتھ توبہ کے ساتھ اناوت کے ساتھ رجوع اللہ کے ساتھ پشیمانی اور حسرتوں کے ساتھ زندگی کو بدل کے اپنے اندر تبدیلی پیدا کر کے اللہ کی طرف واپس آ کے گناہوں کی معافی مانگ کے کا پریشان اپشیمان ہو کے آئندہ وعدہ کر کے میں یہ نہیں کروں گا حقوق العباد واپس کر کے جب آپ واپس آ جائیں گے تو اللہ جہاں جہاں گناہ لکھے ہیں وہاں وہاں نیکیاں لکھ دے گا انشاءاللہ اللہ مجھے اور آپ کو اس انداز کی توبہ نصیب فرمائے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باردت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنا وقنا عذاب النار ربنا ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف البعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنا وقنا أذاب النار ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا فما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وافعنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا هبلنا من أزواجنا وزرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين